اور کیا یہ انہین بس کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور نصحت ہے آمان والوں کے لیے